وعلى اليك واصحابك يا نور الله حدیث پاک کا مفہوم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلوا على الحبيب صلى الله تعالی علی محمد صل الله تعالی علیہ وسلم ایک ummati کے لیے کس قدر خوشبختی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہے پیارے آقا مدین والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدی درود پیش کرے تو اس کا درود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور یہ فضیلت یہ برکت آج بھی مسلمانوں کے لیے ہے اگرچہ ظاہری پردہ کیے ہوئے صدیاں لیت گئی لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کہ آج بھی اگر کوئی غلام اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے کوئی انتظار کرے استغاثہ کرے کچھ عرض کرے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے بے شمار احادیث مبارکہ اس موضوع پر آپ سنتے رہتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدر ماحول کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ماحول سے وابستہ ہونے والے کو درود پاک کی کثرت کرنے کا ذہن ملتا ہے اور عملی طور پر بھی پڑھنے میں وہ شخص مشغول ہو جاتا ہے خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں انشاءاللہ شاء اللہ عرض معمول آج کے سلسلے میں بھی مختلف مقامات سے موصول ہونے والی کالز کو شامل کریں گے یہ سلسلہ بالخصوص ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہوتا ہے یورپ کے وہ ممالک کے جہاں پر ابھی رات کا زیادہ پہر نہیں گزرا ہوتا اس کے حوالے سے یہ سلسلہ نشر کیا جاتا ہے ایک شخص سرکار مدینہ قرار قلب سینا فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں نے خواب دیکھا کہ میری روح پرواز کر گئی اور مجھے اپنی گود میں لے لیا ارشاد فرمایا اے شخص وسیعت کر کہ تیری روح اپنے مقام کو پہنچ گئی لکھا ہے کہ اسی دن جس دن اس نے یہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر پوچھی اس شخص کا انتقال ہو گیا میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین خواب کے ذریعے بندے کو اس کی موت کی خبر بار اوقات دے دی جاتی ہے اور ایک مسلمان کے لیے ایسا خواب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نعمت ہے ویسے تو ہر مسلمان کو یہ ذہن ہوتا ہے ہر مسلمان یہ جانتا ہے ایک دن اس نے مرنا ہے آخر دنیا سے جانا ہے لیکن جب کسی کو یہ پتا چل جائے کہ ان قریب میرا انتقال ہونے والا ہے میرا وصال ہونے والا ہے اب وہ زیادہ کوشش کرے گا زیادہ اللہ قبارک و تعالی کی فرما برداری کے کام کرے گا کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد میرا سلسلہ اعمال منقطع ہو جائے گا اور میرا حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو ان مانوں پر ایسا خام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت اور تمدی ہوا کرتا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنے پیارے انداز میں اس کو سمجھایا وسیعت کر اس سے مراد یہی ہے کہ وہ وسیعت کرے اپنے موت کی تیاری کرے تو میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائیو آپ بھی سنتے ہوں گے بعض خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ فکر آخرت کیجئے موت کی تیاری کیجئے تو وہ بھی اسی پس منظر میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات علامت ہوتی ہے کہ بندہ جلد انتقال کر جائے گا تو اس کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے دوسرا اس خواب اور اس کی تعبیر سے ہمیں وسیعت کرنے کا مدنی پھول ملا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمانوں کو اپنے اہل خانہ کو اپنے قریبی لوگوں کو اپنی طرف سے وسیعت کر دے وسیعت کی بہت فضیلت ہے روایتوں میں وسیعت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور جس کی موت وسیعت پر آئی اس کے موت اچھے حال پر آئی اس طرح کی روایت بھی ملتی ہیں بزرگان دین نے بھی اپنی وسیعتیں تحریر کی ان کو عام بھی کیا گیا تاکہ لوگوں کو وسیعت کرنے کے بارے میں معلومات ہوں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم علیہ نے بھی اپنی وسیعت تحریر فرما کر عطا کر دی ہے مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سامد برکاتہم العالیہ کا وسیعت نامہ تحریری شکل میں شائع کیا ہے آپ وہ وسیعت نامہ حاصل کیجیے اور اس کو دیکھ کر اپنا وسیعت نامہ بھی آپ ترتیب دے سکتے ہیں بات یہ ہی ایسی ہوگی کہ جو امیر اہل سامد برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہی خاص ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہر شخص نہیں کرے گا اس کے علاوہ آپ کو امیر علیہ سنت دامود برکات ہم کا وسیعت نامہ پڑھنے سے یہ معلومات ہوں گی کہ وصیت کس طرح سے کی جاتی ہے عموماً جب بھی لفظ وسیعت زبان پر آتا ہے تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ وسیعت سے مراد اپنے مال کے بارے میں لوگوں کو احکامات جاری کرنا ہے کہ فلا میرا مال ہے یہ اس کے لیے ہے فلا مال اس کے لیے ہے سے میں نے اتنا لینا ہے فلاں کو اتنا دینا ہے اور چند اس طرح کی مشہور چیزیں ہیں جس کو ہی وسیع سمجھا جاتا ہے خالی یہی نہیں بلکہ وسیعت کا مفہوم بہت وسیع ہے کن کن امور میں وسیعت کرنی چاہیے امال کے بارے میں بھی وسیعت ہوتی ہے اسی طرح دیگر معاملات کے اندر بھی وسیعت ہوتی ہے تو یہ ایک مکمل موضوع ہے مختصر یہ کہ آپ امیر اہل سننا دامود برکات علیہ کا وسیعت نامہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے میرے وہ اسلامی بھائی جو مکتبۃ المدینہ تک خود رسائی نہیں رکھتے ان کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ایک بہترین تحفہ ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر کے آپ وسیعت نامہ حاصل کر سکتے ہیں وہاں پر لائبریری ہے مختلف کتابیں ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سہ دامت برکاتہم العالیہ کا وسیعت نامہ وہاں پر مل جائے گا اس کو پڑھیے ان شاء اللہ सीखने آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ اس میں ملے گا اور ساتھ ہی اپنی وسیعت کو جاری کرنے کے لیے آپ کو رہنمائی ملے گی اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے تمام مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی ہمارے معاملات ہیں دینی حوالے سے دنیاوی حوالے سے اس میں اپنی اصلاح کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے کالس کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلی کال کیا ہے طاہر کا رہنے والا ہوں تو میں نے دیکھا دو تین دن پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے ماموں کو پیڑ میں چھڑیاں ماری ہیں. تو جب وہ دیکھا ہے کہ پیڑ میں چھڑیاں ماری ہیں تو وہ بالکل زندہ ہے اس نے ایک شادی کی یا پھر دوسری شادی کی اس کے بعد میری آنکھ اُھل گئی ہے طاہر عباس پنجاب کا شہر ہے آپ نے وہاں خواب بیان کیا تاہ بھی آپ کا جو خواب ہے یہ بے ربط ہے اس میں کوئی ایسا ربط نہیں ہے کہ اس کی تعبیر بیان کی جا سکے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آفیت کی آپ دعا کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ وجل خیر ہوگی بظاہر کوئی بھی خواب ہو اس میں آپ کو کچھ دکھ تکلیف یا اس طرح کا محسوس ہو تو بھلے آپ کو خواب کی تعبیر بیان کی جائے یا نہ کی جائے اگر کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے مطابق آپ عمل کریں گے اگر آپ کے رسائی نہیں یا آپ کے خواب کو شامل نہیں کیا گیا مدری چینل کے تمام ناظرین کو مدری پھول پیش کر رہا ہوں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جس کے اندر کچھ ڈراؤنا سا منظر ہے کوئی نقصان کا آپ کو محسوس ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آفیت کی دعا کر دیا کریں اور کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ صدقہ کر دیا کریں تو یہی طاہر بھائی سے بھی ارض ہے آپ دعا بھی کیجیے اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کیجیے البتہ چونکہ آپ کا جو دیکھا ہوا خواب ہے وہ بے ربط ہے اور بے ربط خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد رسیف عثمانی کراچی سے گزاروں میں نے قوم میں دیکھا کہ جب میں اپنا پہلے جاب کرتا تھا وہاں پر ہوں وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے بد مذہبوں کو زیادہ رکھا ہوا ہے تو اس کے بعد میں نے یہ مجھے عجیب سی گرتی فیل ہوئی میں نے ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا پھر میں میری اسلائی بھائی وہاں پر بہت سارے لائن تھے جو مجھ سے بار بار آ کے ہاتھ ملا ہیں ایک دم سے کا ٹائم ہو گیا افسر نماز کا تو میں گیا میں گیا کسی میں نماز پڑھنے کے لیے وہاں گیا تو پتہ کہ جماعت نکل گئی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہے تھے میں دیکھا میرا بھائی میں مجھے بول رہا ہوں امامت رہے ہیں میں محمد کے کھڑا ہو گیا اور نماز نماز پڑھنے کے لیے میں نے ایک خوبصورت آواز میں اللہ اکبر کہا کہ مجھے خود یعنی کہ میں ایسا فیل رہا تھا اتنی خوبصورت آواز میں اللہ اکبر کہا کہ اور میرے لیے باقاعدہ ہے کہ وہ وقت اللہ کشوا ہے میں نماز پڑھا رہا ہوں کسی سارے مقدین اور پھر جب اللہ اکبر کہ میں خود فیل کر کہ میں دیا تاریخی نماز میں اللہ اکبر میں ہے تو سر میں نے یہ خواب دیکھا وسیم عثمان باب المدینہ کراچی سے آپ نے کال کی جزاک اللہ خیر آپ کے خواب کا تعلق آپ کی عملی زندگی میں پیش آمدہ معاملات کے ساتھ ہے جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ جس جی جگہ پر آپ پہلے جاب کرتے تھے کہیں پہ آپ نوکری کرتے تھے تو وہاں کے ماحول کے بارے میں آپ نے دیکھا اور آپ کی گفتگو سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ دعود اسلامی کے مدر ماحول سے آپ کو کچھ نہ کچھ لگاؤ ہے معلومات ہیں اسلامی بھائیوں کی اطلاع جو آپ نے استعمال کی عموماً یہ مدر ماحول میں بولی جاتی ہے اگرچہ اس سے مراسب یہ نہیں ہوتا کہ جو دعود اسلامی والا ہے خالی وہی اسلامی بھائی ہے بس ایک ٹرینڈ ہے چونکہ مدر ماحول میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جبکہ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور اسی مناسبت سے اسلامی بھائی کہا جاتا ہے تو آپ کی اس گفتگو سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا داود اسلامی کے مدنی ماحول سے کچھ نہ کچھ اٹھنا بیٹھنا ہے مدر ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ تو آپ کے خواب کی کچھ تعبیر تو بیان نہیں کی جا سکے گی کیونکہ اس کا تعلق آپ کے عمومی معاملات سے ہے آپ جہاں پر کام کرتے تھے وہاں پر اس طرح کے معاملات ہوں گے جو آپ نے بیان کیا بد مذہبوں کی کثرت وغیرہ وغیرہ البتہ اس میں ایک چیز ہے کہ آپ نماز کے لیے گئے اور جماعت نکل چکی تھی اس میں اشارہ ہے کہ آپ کو اپنی نیکیوں میں مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے مزید آپ کوشش کیجیے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نیک اعمال کرنے میں سستی کا شکار ہو جاتے ہوں اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور بالخصوص جو میں نے عرض کیا اس کے حوالے سے غور کریں مزید آپ نیک اعمال کے لیے کوشش کریں اللہ وبارک و تعالی آپ کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے الحمد دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نیک بننے اور نیکیاں کرنے کے لیے ایک بہترین ماحول ہے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ باب المدینہ میں رہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد ہوتا ہے باب المدینہ میں اور بھی مقامات پر ہوتا ہے اورنگی ٹاؤن میں ہوتا ہے کرنگی میں ہوتا ہے تو آپ کو جو قریب پڑے وہاں پر آپ شرکت کریں ان شاء اللہ آپ کو مزید نیکیا کرنے کا جذبہ ملے گا اور آپ کہیں محسوس کرتے ہیں کہ فرائض میں واجبات میں سنن میں مستحبات میں کچھ سستی ہے کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے اللہ تبارک تعالی و تعالی دین دینوں دنیا کی بلایا نصیب فرمائے گا لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ اللہ, تعالی علی محمد صلو اللہ. جاہد ممتاز گوجرا سے بات کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ اپنا میں دوسرے محلے میں جاتا ہوں وہاں پہ میرے ایک پرانے دوست ہیں تو وہ بھی طاقت اسلامی سے اٹیچ ہیں وہ ایک خالی گھر میں بیٹھے ہیں تو باہر سے میں پوچھتا ہوں کہ اندر کون سا بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اندر نہ فلاں آدمی بیٹھے ہیں اور وہ اللہ کی نا عبادت کر رہے ہیں تو میں اندر جاتا ہوں لیکن وہ جانے سے میں اندر چلا جاتا ہوں وضو کرنے لے جاتا ہوں وضو کرنے کے بعد میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ اپنی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اس کے بعد میں مٹھائی دیکھتا ہوں یعنی کہ دو ڈبے دو دو کلو گے وہ دیکھتا ہوں اور اس میں مٹھائی اتنی لذت اور لذیذ اور بالکل عام مٹھائیوں سے بالکل مختلف ہٹ کے مٹھائی تھی وہ تو اس کے بعد میری یہاں کھل جاتی ہے لیکن میں اس خواب کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری اس خواب کی تعبیر کیا ہے زاہد ممتاز بھائی جزاک اللہ آپ نے گوجرا یہ بھی پنجاب کا ایک شہر ہے سردار آباد کے قریبی ایک چھوٹا سا شہر ہے وہاں سے آپ نے کال کی یقیناً آپ مدنی چینل دیکھتے ہوں گے اس وقت بھی امید ہے کہ آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کے خواب کے حوالے سے دو باتیں حض کروں گا ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا دوسرا آپ اپنی صحبت کو چیک کیجئے صحبت سے مراد آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں عموماً جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے دوست آنا ہے آپ غور کریں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ جس فرینڈ سرکل کے اندر رہتے ہیں وہ کیسا ہے شاید کہیں پر کچھ گڑبڑ ہے اچھی صحبت آپ کو ہر وقت میسر نہیں انشاءاللہ شاء غور کریں گے تو چونکہ اپنے بارے میں غور کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ نیک نیتی سے ہی غور کریں گے اپنا محاسبہ کرنا ہے اپنے صحبت کا جائزہ لینا ہے تو کہیں پر آپ کی صحبت میں کچھ کمی ہے اچھے لوگوں کی برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے ان شاء اللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتری کا سامان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اچھی صحبت نصیب فرمائے اور ایسے دوست اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتری کا سامان بنتے ہوں ان اللہ زبل اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اس کی برکتیں آپ خود ہی ملاحظہ فرما لیں گے گوجرا میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ کے نام سے وہاں بھی ہر جمعرات کو سنتوں بڑا اجتماع ہوتا ہے تو اچھی صحبت کی ایک بہترین صورت ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہے زیادہ صحبت اختیار کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ رسول کے ساتھ مدنِ قافلے کا سفر اختیار کر لیں تین دن بارہ دن تیس دن انشاءاللہ جب زیادہ وقت اچھوں کی صحبت میں آشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو آپ پر بھی مدن رنگ چڑتا چلا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ بھی داؤد اسلامی کے مدر ماحول کو اپنائیں گے ہفتہ وار استوا میں شرکت کریں گے اور مدر قافلے میں سفر اختیار کریں گے اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی میں شاہ کور سے بول رہا ہوں میری والدہ جو ہے نا خواب دیکھا کہ میں او کی سواری کر رہی تھی شاہ کور سے ذیشان بھائی نے اپنی والدہ کا خواب بیان کیا ان کے والدہ نے دیکھا اونٹ کی سواری کر رہی ہیں تو ذیشان بھائی والدہ سے ارض کر دیجیے گا کہ اس کی تعبیر جو ہے وہ سفر سے ہے اونٹ کی سواری جو ہے وہ سفر سے اس کی تعبیر ہوتی ہے تو آپ کی والدہ کو کوئی سفر درپیش ہوگا ہو سکتا ہے کہ کسی سفر کے بارے میں کچھ عرصے سے گھر میں گفتگو چل رہی ہو غور و فکر ہو رہا ہو کوئی ارادہ ہو اگر ایسا تھا تو وہ سفر ان قریب جو ہے وہ درپیش ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سفر کی خیر اور بھلائی کی دعا بھی کیجیے اور والدہ کو وہ کتاب بھی لا کر دیجیے سنتیں اور آداب انشاءاللہ شاء سفر سے متعلق سنتیں اور آداب اس میں پڑھنے کو ملیں گی اگر سفر درپیش ہو جائے تو اس کے مطابق سفر اختیار کریں کہ عورت کے سفر کے کچھ شریع احکامات بھی ہیں کس صورت میں سفر کرنا چاہیے کس صورت میں نہیں کرنا چاہیے سے متعلق کیا احکامات ہیں اپنے ہی شہر میں سفر ہے اس کے کیا احکامات ہیں دوسرے شہر میں سفر ہے اس کے کیا احکامات ہیں تو انشاءاللہ شاء وہ کتاب پڑھیں گی اسی کے ساتھ ساتھ سفر کے عورتوں سے متعلق جو احکامات میں نے ابھی عرض کیا امیر علیہ سننا دامت برکات حمول عالیہ کی مایا ناس تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب بہت ہی لاجواب کتاب ہے سوال جواب کی شکل میں امیر علیہ سننا دامت برکات حملہ نے پردے سے متعلق انتہائی اہم ہمیں مغرب پھول عطا فرما ہے شری احکامات کا ایک بہترین نمونہ ہے وہ بھی آپ والدہ کو لا کر دیں انشاءاللہ شاء وہ پڑھیں گی آپ پڑھیں گے سب گھر والے پڑھیں گے تو آپ کو معلومات کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا نہ صرف اسلامی بہنیں بلکہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت ہی مفید یہ کتاب ہے جہاں پردے کا لفظ آتا ہے تو فورن ذہن میں عورت کی طرف ذہن جاتا ہے کہ پردہ عورت جبکہ پردے کا تعلق جہاں عورت سے ہے وہی مرد سے بھی ہے کہ مرد کو بھی تو نامحرم سے پردہ کرنا ہے تو یہ کتاب عورت اور مرد دونوں کے لیے انتہائی مفید ہے گھر میں کس کس سے پردہ کرنا ضروری ہے عموماً کس سے پردہ نہیں کیا جاتا جبکہ اس سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے یہ جو ہمارے ہاں پائی جانے والے معاشرے میں بالخصوص کمزوریاں ہیں اس کی بہت ہی پیاری امیر علیہ سننا دعوت برکاتہم اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے اسی کے ساتھ ساتھ حیات سے متعلق بہت ہی پیاری تحریر ہے اس کے اندر کئی صفحات پر مشتمل انشاءاللہ شاء میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین نیت کریں اس کتاب کو تو کم از کم ایک مرتبہ اول تاخیر ضرور پڑھیں پردے کے بارے میں سوال جواب انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی آنکھیں کھل بھی جائیں گی اور آنکھیں ٹھنڈی بھی ہو جائیں گی کہ پردے کے بارے میں ہمارا اسلام ہمیں کیا اشاط فرماتا ہے بے پردگی کی کیا نحوستیں ہیں اس کے اندر انشاءاللہ شاء آپ کو بہارے بھی پڑھنے کو ملیں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفی عطا فرمائے تو زیشان بھائی یہ کتاب والدہ کو پیش کریں اور سفر سے متعلق سنتیں اور آداب جو سنت اور آداب کے نام سے کتاب ہے المدینہ کی وہ بھی پیش کریں انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی لیٹس موو ٹو نیکسٹ کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرا نام شیخ خان محمد اطاری باب المدینہ کراچی فردوس کالونی سے بات کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے مدینہ کے مجھے خواب میں جو ہے سفید چاول نظر آئے ہیں اس کی تعبیر بتا دی شیخ خان محمد اتاری. اپنے چاول دیکھے وائٹ کلر کے تو اس کی تعبیر ایسا مال جو مشقت اور غم و فکر کے ساتھ حاصل ہوگا اس کی تعبیر ہے اب مال بھی ملنے کا اشارہ ہے لیکن غم و فکر اور مشقت کے ساتھ ملنے کا اشارہ ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ بزنس کرتے ہوں یا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نوکری کی تلاش میں ہوں یا کوئی کام کرتے ہوں اور اس کے اندر کچھ اور آپ ارادہ رکھتے ہوں تو دنیا تو ملے گی لیکن مشکل کے ساتھ غم بھی لاحق ہو سکتا ہے اب معاملہ ذرا گمبھیر سا ہے انسان مشقت کا تو ذہن بنا لیتا ہے لیکن مال ملنا چاہیے اب مال ہو جیسا بھی ہو اور فی زمانہ اگر ہم غور کریں تو شاید تمام ہی لوگ اسی دوڑ میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بس مال ہونا چاہیے اگر ہے تو مزید ہونا چاہیے مزید مل جائے تو سما مزید ملنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دنیا کے معاملے میں آفیت کی دعا کیجیے مال کا ملنا فی نفسی ہی برا نہیں ہے صحابہ کرام علی مریدوان بڑے بڑے مالدار صحابہ گزرے ہیں اولیاء کرام میں سے بڑے بڑے مالدار اولیاء کرام گزرے ہیں خود ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی اللہ بہت مالدار تھے کثیر مال تھا آپ اپنی ضروریات تو پوری فرمایا ہی کرتے تھے ساتھ ساتھ کئی شاگرد تھے آپ کے کہ جن کا تمام نام نسخہ آپ نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا تو مالدار تھے دوسروں کی مدد فرماتے تھے اور بھی اولیا کرام دونوں طرح کے اولیاء کرام کی جو ہے وہ ہمیں سیرت ملتی ہے ایک تو وہ تھے کہ جو بظاہر مالدار بھی تھے اور ایک اولیاء کرام کا وہ بھی طبقہ ہے کہ جنہوں نے مال کو اپنایا نہیں فقر میں تنگدستی میں اور غربت میں اپنی زندگی کو گزارا تو فی نفسی ہی مال کا ملنا کچھ برا نہیں لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ مال کی طلب کیوں ہے نیت کے فرق سے حکم کا فرق ہو جائے گا پھر کس ذریعے سے مال مل رہا ہے اس کے فرق سے حکم بدل جائے گا پھر مال ملنے کے بعد وہ خرچ کہاں ہو رہا ہے اس خرچ کرنے کے حوالے سے حکم مختلف ہو جائے گا اچھی نیت سے اگر مال طلب کیا جائز طریقے سے ملا اور اس کو جائز جگہ ہی پر خرچ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس کی وجہ سے غرور میں مبتلا نہ ہوا تکبر میں مبتلا نہ ہوا تو کوئی برائی نہیں ہے یہی مال تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رام صدقہ کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے مال کا بھی تو صدقہ ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر مال کی زیادہ طلبی میں اچھی نیت کا فقدہ نظر آتا ہے امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی میں سعادت میں مکاشفت القلوم میں اخیاوم میں اور دیگر جو آپ کی کتب ہیں آپ نے مال کی مذمت کے حوالے سے باقاعدہ باب باندھے ہیں چیپٹرز ہیں کئی اور اس کے اندر دونوں پہلو بیان فرمائے ہیں کہ کہاں پر مال کا ملنا برا ہے کون سی دنیا جس کی مذمت ہے اور کون سی دنیا ہے کہ جس کی مذمت نہیں اور کن کن نیتوں کے ساتھ ہم اس کو اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ان کتب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں مال کی برائیاں اور مال کی اچھائیاں دونوں پہلو معلوم ہوں گے البتہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی دنیا کے لیے بھی خیر کی دعا کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے بھی خیر ہی کی دعا کرنی چاہیے رب بنا آنا فل دنیا حسنا و فل حسنا یہ جو الفاظ ہمیں تعلیم دعائے معصورہ ہے فرمائے گئے ہیں کہ یا اللہ وجل ہمیں دنیا میں بھی بھلائی آتا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی آتا فرما تو اس سے یہی مراد ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر فرمائے تو ہمیشہ خیر کی دعا کرنی چاہیے بہرل موضوع نہیں ہے ورنہ مال کی برائیاں مال کے مذمت مال کی اچھائیاں یہ ایک پورا ٹاپک ہے امیر علیہ سمت دامد برکات ہوں ملا کے کئی بیانات کئی بیانات آپ کو مال کے حوالے سے انشاءاللہ مل جائیں گے مکتبۃ المدینہ تک اگر آپ کی رسائی ہے آپ کے قریب مکتبہ جہاں آپ رہتے ہیں تو یہ جو کالر ہے یہ تو پاکستانی کے شہری ہیں یہاں پر تو انشاءاللہ شاء المدینہ آپ کو میسر ہو ہی جائے گا میرے مدری چینل کے وہ ناظرین کے جن کے علاقوں میں مکتبۃ المدینہ کی شاپ یا بستہ وغیرہ نہیں ہے تو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کریں وہاں پر آپ کو لسٹ مل جائے گی امیر علیہ سنت دعوت برکات عالیہ کے بیانات کی وی سی ڈیز کی اور آڈیو کیسٹس کی اس میں آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ مال اور دنیا سے متعلق جو آپ نے بیانات فرمائے ہیں وہ ملیں گے اس کو آپ سنیں اور سمجھیں انشاءاللہ شاء اللہ زوجل آپ کو رہنمائی کے بے شمار مدنی پھول حاصل ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے اور ایسا مال عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے دنیا میں آسانی کا سبب ہو اور آخرت میں بھی وبال نہ بنے بلکہ ہماری آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے بہتر ثابت ہو تو انشاءاللہ شاء دعا کریں گے اس کے لیے عمل اقدامات بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور کرم فرمائے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب صل اللہ علیہ خان میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے اور کافی زیادہ نا جب بارش ہو رہی ہے سردار آباد سے کال کی ہے محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالی کی نسبت سے یہ شہر کو سردار آباد کہا جاتا ہے اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ بارش کو بکثرت انہوں نے برستے ہوئے دیکھا تو بارش کو برستے ہوئے دیکھنا جبکہ اس کے اندر کوئی نقصان کا پہلو نہ ہو یعنی ایسی کثیر نہ ہو کہ جس سے کوئی نقصان ہو جائے طوفان نہ ہو یا بعض اوقات خون کی بارش بارش کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو بارش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خیر اور بھلائی کی علامت ہوا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اچھا خواب دکھایا آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ ازہ آپ کے معاملات میں آپ کے گھر بار میں خیر ہوگی برکت ہوگی اسی شکرانے کے طور پر دعوت اسلامی کے سنتوں برے اجتماع میں رائے خدا ازل میں سفر کرنے کی نیتیں بھی فرما کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک نعمت عطا فرمائی تو اس کے شکرانے میں انشاءاللہ شاء اللہ قافلے میں سفر کریں گے اجتماع میں شرکت کریں گے آپ کے سردار آباد میں مدینہ ٹاؤن میں داود اسلامی کا مدنی مرکز بنام فیضان مدینہ ہے بہت عالی شان الحمدللہ فیضان مدینہ ہے وہاں پر حاضر ہوں آپ کو اجتماع میں شرکت کا موقع ملے گا دعا ہوگی سنتوں بھرا بیان سنیں گے تو ان اللہ مزید سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی میرا نام قاض الرحمان ابتاری ہے میں پنگے سے بات کر رہا ہوں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جس کے پاس میں مدد میں پڑھا ہوں میری بار بار لڑے ہوتے ہیں اور اکثر میں یہ دیکھتا ہوں جنات دیکھتا ہوں اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میں قامیہ نشے کی حالت میں چلتا شراب پیتا ہوں میں اس کی کتابیں بتائیں فضل الرحمان بھائی آپ نے تین چار چیزیں بیان کی جن کا آپس میں کوئی ایسا میل نہیں ہے ربط نہیں ہے اور کچھ خواب میں وضاحت نہیں ہے بہرحال اللہ تبارک وطالعہ کے بارگاہ میں آپ آفیت کے لیے دعا کیجیے بالخصوص دعا کیجیے ویسے تو ہر وقت دعا کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے جب چاہیں دعا کر سکتے ہیں عبادت کا مغز قرار دی گئی ہے بہت ہی پیاری عبادت ہے اعلیٰ ترین عبادت ہے لیکن آپ بالخصوص یہ خواب جو آپ نے بیان کیا اللہ سبارک و تعالی کی بارگاہ میں آفیت کی دعا کیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے ان اللہ ز برائیوں سے آپ کی حفاظت رہے گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام رحیل ہے میں لاہور بول رہا ہوں اور مجھے ایک بار خواب کہ ایک سال زندگی ہے اور دوسری بار ہے یہی خواب آئیے دو چار دن چھوڑ کے دن ایک سال دن ہے اور کچھ دن چھوڑ کے یہ خواب کہ نبی کریم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ مدنی چینل میں شامل ہو جاؤ سبحان اللہ ایک خواب بھی ہے اور باہر بھی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کو زیارت ہوئی اور فرمایا کہ مدنی چینل میں شامل ہو جاؤ مدنی چینل میں شامل کیسے ہوں گے آپ اس کو دیکھیں گے تو شامل ہو جائیں گے تو الحمد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے انہوں نے تو ایک خواب بیان کیا صورت اسلامی بھائیوں کو زیارت نصیب ہوتی ہیں کبھی مدنی قافلے میں زیارت نصیب ہوئی احتکاف کے دوران زیارت نصیب ہوتی ہیں جیسے بھی زیارت نصیب ہوتی ہیں اور اس طرح کی بہاریں پہنچتی رہتی ہیں کہ سرکار علیہ السلاۃ والسلام نے کسی کام پر خوش ہونے کا اظہار فرمایا جو کہ داود اسلامی کے مدر ماحول میں وہ کام کیے جاتے ہیں کسی مبلی کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ دیکھا امیر اہل سنت دامد برکاتہم علیہ کو سرکار کے بارگاہ میں دیکھا سرکار کو خوشی میں دیکھا اس طرح کی بہاریں بکثرت الحمد عام ہیں اور ہمارے یہ اسلام بھائی داتا صاحب کے شہر سے انہوں نے کال کی انہوں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا اور مدنی چینل کے حوالے سے اچھے تأثرات جو ہے انہوں نے سنے کہ مدنی چینل سے وابستہ ہو جاؤ شامل ہو جاؤ تو اس میں ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فیضان ہی ہے کہ دعوت اسلامی کی بہار دنیا بھر میں عام ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے تو یہ تو فیضان ہی مدینے کا ہے مدینے والے کا فیضان ہے الحمدللہ سرکار کی تائید اولیاء کرام کی تائید کے خواب جو ہے وہ اسلام بکثرت دیکھتے رہتے ہیں تو بہت ہی پیارا خواب ہے مبارک خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے تو اب جو سرکار کی زبانی آپ نے سنا اب اس کے مطابق عمل بھی کیجیے تو کس طرح سے وابستہ ہوں گے کس طرح سے شامل ہوں گے تو مدنی چینل آپ دیکھتے ہوں گے انشاءاللہ مزید اس کو دیکھیں نہ صرف دیکھیں بلکہ دوسروں کو دیکھنے کی دعوت کو بھی عام کریں دوسرا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پر آپ شامل ہو جائیں مرکز الاولیاء میں الحمد دو مقامات پر دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے وہاں امید آپ شرکت کرتے ہوں گے اگر نہیں کرتے تو شرکت کریں اور اس پیارے سے خواب کے شکرانے کے طور پر کم از کم کم از کم بارہویں والے آفتاب کی نسبت سے بارہ دن کے مدع قافلے میں تو ضرور, ضرور سفر اختیار کریں دوسرا آپ نے جو بیان کیا کہ ایک سال رہ گیا ہے ایک سال رہ گیا ہے تو اس میں آخرت کی تیاری کے حوالے سے تمدی ہے کہ فکر آخرت کیجئے آخرت کی تیاری کیجئے اور ایک نہ ایک دن تو ہمیں دنیا سے جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو بالخصوص آپ کو میں عرض کروں گا کہ آپ نے جو خواب تین خواب آپ نے بیان کیے دو مرتبہ آپ نے وہ بیان کیا کہ ایک سال باقی ایک سال باقی اور پھر آپ نے تیسرے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی جذبہ نصیب فرمائے گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی عملی طور پر کوشش کرنے کی توفیق عطا تا فرمائی یہ جو خواب میں تعبیر میں بیان کیا جاتا ہے ایسا ہوگا ایسا ہوگا تو انشاءاللہ شاء ویسا ہی ہوگا لیکن اس کے لیے عملی اقدامات کرنا بھی ضروری ہے اور جتنا عملی اقدامات آپ زیادہ کریں گے انشاءاللہ شاء اتنا ہی جلد اس کا اثر ظاہر ہوگا کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ زنی ہوتی ہے اور انسان جو کوشش کرتا ہے اس کو پا لیتا ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوشش کرتا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے جلد راہ دکھاتا ہے اور ایک شخص ہے سویا ہوا ہے کچھ اس نے کرنا نہیں کچھ کوشش نہیں کرنی اور ویسی تمنا دل میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے تو کوئی باعد نہیں وہ قادر متلاق ہے جس کو جب چاہے جیسا چاہے جذبہ نصیب فرما دے نیک بنا دے لیکن عملی طور پر کوشش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے بہت ساری روایات کے اندر اس طرح کا ہے جیسا کہ تبکول کے حوالے سے اور دیگر مضامین پر روایات ہیں جس میں ہمیں عملی طور پر کوشش کرنے کا کہا گیا ہے اور اگر عملی طور پر کوشش کرنا کچھ بھی لازم نہ ہوتا تو پھر ہمیں فقط تمنائے کرنے کا کہا جاتا جبکہ تمنائے کرنے کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات کرنے کے بھی فرامین ہمیں ملتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ ہمیں توفیق خیر بھی آتا فرمائے اس کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے لیکن کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے میری سنت دامد برکات کا ایک بہت پیارا واقعہ جو آپ نے خود بیان فرمایا تھا وہ یاد آیا عملی کوشش کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اسلام بھائی آتے رہتے ہیں ان دنوں جن دنوں اب ملاقات ہوا کرتی تھی آپ فرماتے ہیں کہ آتے ہیں مختلف قسم کی مرادے لے کر آتے ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کیجئے اس کے لیے دعا کیجئے ساتھ ہی بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا کرے میں نیک ہو جاؤں دعا کرے میں نیک ہو جاؤں پرہزدار ہو جاؤں گت ہو جاؤں تو اب فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا میں سوال کر لیتا ہوں کہ کیا گھر پہ ٹی وی ہے ہاں وہ تو ہے اس پر فلمیں ڈرامے چلتے ہیں دیکھے جاتے ہیں جی وہ تو دیکھے جاتے ہیں فرماتے ہیں پھر میں اسے سمجھاتا تھا کہ جب یہ گھر میں رکھا ہوا ہے تو پھر نیک کیسے بنیں گے اس کے سبب کو تو ختم کرو روحانیت کیسے نصیب ہوگی کہ روحانیت ختم کرنے کا سبب آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو یہ اس وقت کا جب مدنی چینل نہیں تھا تو اس وقت ظاہر ہے کہ اس طرح کا سو فیصد شریعت کے مطابق جس پر نہ عورت ہے نہ میوزک ہے اس طرح کا کوئی چینل ظاہرے کے نہ سنا نہ دیکھا تو جب اس طرح کے معاملات گھر میں آپ کرتے ہیں اور پھر دعا کے لیے بھی کہتے ہیں کہنا چاہیے منع نہیں لیکن آپ اس سبب کو تو ختم کریں ایک طرف آپ کے دل میں تمنا ہے کہ میں نیک ہو جاؤں اور دوسری طرف آپ عملی طور پر گناہوں میں مبتلا ہیں بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں گانے بجانے اور جو بھی بہودہ مناظر ہیں وہ دیکھتے ہیں اس میں مصروف رہتے ہیں تو نیک آپ کیسے بنیں گے تو سمجھانے کا یہ مقصد یہ تھا کہ جہاں ہم دعا کریں دل میں تمنا رکھیں وہیں پر عملی اقدامات بھی کرنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے تو انشاءاللہ اللہ جب کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مزید شامل حال ہوگی اور ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور انشاءاللہ شاء ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آج کی کال جو ہے وہ اختتام کو پہنچی اس سلسلے میں اپنی کال ریکارڈ کروانے کے لیے نمبر نوٹ کر لیجیے بیرون ملک کے اسلامی بھائی اس طرح سے نمبر ملیں ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو है یہ کوڈ ہے اور اس کے بعد پھر نمبر ہے تھری فور نائن فور ٹو آپ مدر چینل کے سلسلوں کے بارے میں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں اپنے دینا چاہتے ہیں مدری مشورے دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا یہ میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی اسپیلنگ بھی نوٹ کر لیجئے ایف ڈبل ای ڈی بی ای سی کے فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ مدنی چینل ایم اے ڈی ایم آئی سی ایچ اے ڈبل ٹی وی اس میل ایڈریس پر اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں روانہ کر سکتے ہیں خوابوں کی تعبیر بذریعہ میل بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا میل ایڈریس ہے خواب کی تعبیر ایٹ دا دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ خواب کی تعبیر ایٹ دا دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو مختلف سروسز کے ساتھ الحمدللہ آپ کے پاس موجود رہتی ہے ڈبلو اسلامی اس کو بھی آپ وزٹ کر کے ہماری مختلف سروسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں روحانی علاج ہے دارالافت سنت ہے اسی طرح لائبریری ہے جس پر کتب اور آپ کو کیسٹس وغیرہ انشاءاللہ مل جائیں گی اللہ مبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدن محول میں استقامت نصیب فرمائے اور دین و دنیا کی بے شمار جو بھلائیاں ہیں ان میں ہمیں حصہ آتا فرمائے